الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده النزين استفاء خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قالوا الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الاحزاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَانْزَلَّ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَعْرَضَ عَنْهُمْ أَغْبَاهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَقْدِمُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً اللہ مربنا الحمنا رشتنا وزنا من شرور اللہ حقم رب اللہ <تصح> یہ سور احزاب کی آیات نمبر 26 اور 27 ہے کہ جن پر سور احزاب کا تیسرا رقو ختم ہوتا ہے اور جیسا کہ گزشتہ نشست برس کیا جا چکا ہے ان دو آیات میں ایک پورے غزے کا بیان ہے غزب بنی قریضا یہ غزوہ ایک اعتبار سے تو تتمہ ہے زمینہ ہے غزب احصاب کا لیکن یہ کہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اہل سیر نے سیرت نگاروں نے اسے ایک مستقل نام دے کر اور ایک علیحدہ ایک انٹیٹی کی حیثیت سے اس کے بارے میں بحث کی ہے اور اس کے حالات و واقعات کو ریکارڈ کیا ہے یہ ذہن میں رکھیے کہ مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے ہیں تین قبیلے تھے یہود کے جو آباد تھے بلکہ ایک رائے یہ ہے کہ مدینہ کی قدیم ترین آبادی اصل میں یہی, یہی, یہی یہودی تھے۔ اور اوثر خلرت کے قبیلے بعد میں آئے یہ تو جب بند ٹوٹا ہے یمن کا اور اس کے بعد اس سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے تو یمن کے قبائل تھے عرب قبائل عرب عربا جن کا کہا جاتا ہے پرانے اصل عرب پھر وہ منتشر ہوئے ہیں تو اوس اور کے دونوں قبیلے جو ہیں وہ آ کر جہاں آباد ہوئے ہیں یہ تین قبیلے جو ہے یہ یہود کے یہ پہلے سے یہاں آباد تھے ایک رائے یہ ہے تاریخی اعتبار سے بہرحال دو قبیلے جو اصل عرب تھے عرب عربا اوس اور اور تین قبیلے یہ بنی اسرائیل کے ان میں یہ بنو قینقاع بنو نذیر یا بنو نزیر اور تیسرے یہ بنو قریسا ان سے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم عہد کیا معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو میسا کے مدینہ کو آج کل بہت غلط کوٹ کیا جا رہا ہے اور غلط اس سے استدلال کیے جا رہے ہیں اصل میں یہ ایک وقتی تدبیر تھی جیسے صلح حدیبیہ ایک وقتی تدبیر تھی وہ کو مستقل اور دائم قانون نہیں اہل ایمان کے لیے بلکہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تدبر کا شاہکار ہے اصل میں تو جو آخری جو چارٹر ہے قرآن مجید کا وہ تو وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آیا ہے جبکہ تکمیل ہو گئی حضور کے مشن کے اور اسی زمانے میں وایت مبارکہ نازل ہوئی الم اکمل تو القدین کو مم تو رودی تو القم دینا پھر وہ چارٹر دیا گیا کہ جو عرب کے مشرقین ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کیے جائیں گے البتہ یہود اور نصارہ کو ایک تیسرا آپشن ہے یوت الجزیا کا یدم وہ جزیا پیش کریں اپنے ہاتھ سے چھوٹے بن کر رہے اور اسلامی حکومت کی نظام خلافت کی بالا دستی کو قبول کریں تب وہ رہ سکتے اور اسی پر پھر قیاس ہوا ہے تمام پوری ہماری مسلم تاریخ میں جو کوئی علاقہ بھی مسلمان جو ہے جاتے تھے تو تین شرطیں وہاں پیش کرتے تھے ایمان لے آؤ تو ہمارے برابر کے بھائی ہو تمہارے اموال تمہاری جائیدادیں ہر شے محفوظ بلکہ جو ہمارا سٹیٹس ہے وہی تمہارا ادین اگر یہ نہیں کرتے ہو تو پھر اسلام کی بالادستی قبول کرو اور جس یا دو اور یہ بھی اگر قبول نہیں تو پھر تیسرا الٹرنیٹو یہ کہ میدان جنگ میں آو تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں تو اسلام کا جو اصل ہے وہ تو یہی ہے دوبارہ بھی اگر اسلام کی اصل ریاست اور اصل نظام خلاف کہیں قائم ہوا تو یہی تین چیزیں ہوں گی سامنے موجود طاقت اگر ہو قوت اگر ہو اور پھر یہ ہے کہ باطل کا غلبہ یا باطلی کا کسی بھی اللہ کی زمین کے کسی بھی یا خطے پر باطلی کا غلبہ گوارہ کر لینا یہ تو پھر ایمان کے منافی بہرحال یہ تین قبیلے جن سے حضور نے صلاح کی تھی یہ ان اپنی صلہح کی شرائط میں بند کر رہ گئے منگمری واٹ نے اس نے کتابیں لکھی ہیں دو حضور کی سیرت پر محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے دوسری جو جلد ہے یہ محمد اٹ مدینہ یعنی حضور کی مدنی زندگی پر جو کتاب لکھی ہے اس میں جتنے الفاظ ہو سکتے ہیں تعریف کے مدہ کے ستائش کے اور وہ بھی سپر لیٹرز کی شکل میں اس نے استعمال کر دی تدبر معاملہ فہمی انشان شناسی حکمت ہر چیز کے اعتبار سے گویا کہ اور حضور کے تدمبر کا بہت بڑا شاہکار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں جا کر جو معاہدہ کیا ان تینوں قبیلوں کے ساتھ اس میں وہ جکڑے گئے لیکن پیچ و تاب اندر ہی اندر وہ کھاتے رہتے تھے اور کسی نہ کسی قبیلے کی طرف سے اسی پیچ و تاب میں کبھی کوئی ایسی حرکت ہو جاتی تھی کہ جس سے گویا کہ اس کی جانب سے وہ جو سلح ہے وہ ختم ہو گئی معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی چناتے غزبہ بدر کے فوراً بعد بنو کینکاہ کا معاملہ ہوا وہ جلاوطن کیے گئے پھر غزو عہد کے بعد سنچار میں برو نذیر یا بنو نزیر کی اس کے دونوں تلفظ ہیں ان کی طرف سے معاملہ ہوا تو باقاعدہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا غزبہ بنی نزیر اس کے باقاعدہ ایک نام ہے انہیں بھی جلاوطن کیا گیا لیکن ہوا یہی کہ جلاوطن کیا گیا ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ یہ کہ یہ بھی اجازت دی گئی اپنا ساز و سامان بھی جتنا لے جا سکتے ہو اموال والے جو بھی ہے لے جاؤ بنو نزیر تو جب گئے ہیں تو اپنے خود گھروں کو توڑ توڑ کر چوکتے بھی نکال لی اور, اور چھتوں کے اندر سے شہقیر بھی نکال لیے تو چھ سو اونٹوں پر لگا ہوا مال تھا دو سے ایک قبیلے کا جو وہ لے کر گئے ہیں. تو یہ دو قبیلے تو جلا وطن ہو چکے تھے مدینہ منورہ سے غزوہ آزاد سے قبل جی. تو گویا کی غزل آزاد نے وہ صرف ایک قبیلہ باقی تھا برو کو رہ اور انہوں نے نبھا تھا اب تک بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ عمدگی کے ساتھ جو بھی معاہدے کی شرائط تھی ان کی پابندی کی تھی جناچہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ہوئی ابن اختب کو انہیں غداری غد غد غد پر اور غدر پر آمادہ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑی یہاں تک بھی کہ اس نے یہ کہا کہ میں بھی پھر تمہارے پاس ہی رہوں گا اگر تم پر کوئی آفت آئے گی تو وہ آفت مجھ پر بھی آئے گی تو کہ وہ بھی پھر اس آخری آفت میں شریک رہا ہے حالانکہ وہ بلو قرضہ میں سے نہیں تھا وہ تو من الزید کا سردار تھا تو یہ ابن اختر بہرحال جب ان کی طرف سے بدہدی ہو گئی تو اب جب کہ اللہ تعالی نے وہ جو الفاظ پڑھ چکے ہیں کہ ولند اللہ الگین تفروب غیضم لبو خیر جب وہ احزاب جو باہر سے آئے تھے شمال سے اور مشرق سے اور مغرب سے وہ سب کے سب چلے گئے تھے بیرونی میدان صاف ہو گیا تو پھر یہ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی علیہ کے ہاں تھے اور آپ ابھی وہ جو گرد و غبار اور جو بھی اس دور کا تھا اس کو غسل فرما رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اور بنو قریضہ کو ان کے غدر ان کی بے وفائی ان کی بد بدہدی کی سزا دی جانی ہے اور میں جا رہا ہوں آگے آگے اور آپ پہلے ایمان کو لے کر آئیے میں جا کر ان کے قلوں کے اندر زلزلہ ڈال دوں گا ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا یہی اصل میں ملائکہ کا جو ہے سب سے زیادہ جو کارگر ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے دہشت اور روک تعریف کروا دیتا ہے بارہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمایا حضرت علی کو تو اپنا عالم دے کر اور کہا کہ فوراً روانہ ہو جاؤ اور باقی اعلان عام کر دیا آپ نے فرمایا جو شخصی سمو تعت پر قائم ہے یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں جو شخص سمو تعت پر قائم ہیں وہ اصر کی نماز قریضہ بنو قریضہ کے ہاں پہنچے بغیر نہ پڑھے اصل میں اس میں حضور کی طرف سے تاکید تھی کہ اصر تک وہاں پہنچ جانا چاہیے تمام اہل ایمان کو اس کے لیے الفاظ یہ تھے کہ نہ پڑھے اصر کی نماز مگر وہاں پہنچ کر اس میں بھی ایک دلچسپ واقعہ ہے چونکہ یہ دلچسپ واقعہ جو ہے حدیث کے ضمن میں بہت سے جو ہمارے ہاں اس کی تعبیر میں اختلاف کی وجہ سے جو پیدا ہو جاتا ہے اختلاف رائے اس کے ذمن میں صحیح طرز عمل جو ہے اس واقعے سے ہمارے سامنے آتا اور وہ یہ ہے کہ کسی ایک ہی بات کی دو تعبیریں ممکن ہوتی بدقسمتی سے ہم کسی ایک تعبیر کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور دوسری تعبیر کی نفی کر کے اور شدت کے ساتھ اس کی مخالفت پر قبر کر لیتے اب ہوا یہ کہ جب صحابہ حضور کے اس حکم پر عمل کر رہے تھے جا رہے ہیں منی پوردہ کی طرف کئی میل کا سفر ہے تو راستے میں اثر کا وقت ہو گیا اب اختلاف رائے ہو گیا کچھ لوگوں نے کہا ہم تو نہیں پڑھیں گے چاہے قضا ہو جائے مغرب بھی جائے کچھ بھی ہو جب تک پہنچیں گے نہیں وہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے حضور نے فرمایا ہے کہ نہ پڑھو اصل کی نماز مگر وہاں دوسروں نے کہا کہ نہیں یہ منشا نہیں تھا الفاظ کو نہ دیکھو اصل منشا کو دیکھو اصل میں تو تاکید کبھی مقصود تھی کہ ہم جلد از جلد پہنچے اثر سے پہلے پہلے پہنچ جائیں لیکن اب کہ اثر کا وقت ہو گیا تو اپنی اصل کو کیوں ضائع کریں نماز پڑھنا تو اس تعبیر کے اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگوں نماز نہیں پڑھی اور جا کر عشاء کے وقت پڑھی اثر ماضی سب ملا کر جیسے کہ وقوف عرفہ میں واپسی ہوتی ہے میدان ارفاک سے سورج کے غروب ہونے کے بعد لیکن مغرب وہاں نہیں پڑی جاتی وہ تو جس وقت بھی پہنچیں گے اب رسطلفا میں تو مغرب اور عشاء ملا کر وہاں پڑھیں گے یہی معاملہ انہوں نے سمجھا کہ حضور نے جو حکم دیا ہے اس کا منشائیے کچھ حضرات نے لباس پڑھ لی بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اختلاف رائے پیش کیا گیا کہ یہ معاملہ آپ نے دونوں کو صحیح قرار دیا چونکہ یہ تعمیل ہے تعبیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کسی کے پیش نظر نہیں بلکہ اگر کوئی فرق ہے در درحقیقت وہ تعبل اور کابل کا ہے بہرحال وہاں جب گئے حضرت علی جب پہنچے سب سے پہلے وہی پہنچے تو بنو کو رہتا چونکہ ان کی جمیت بھی بہت تھی چھ سات سو تو افراد وہ تھے جو جنگ کے قابل تھے بعد میں ان کا جو حشن ہوا وہ بعد میں بیان کروں گا انہوں نے اسلحہ بھی بہت جمع کیا ہوا تھا قلعے ان کے بڑے مضبوط تھے دیواریں اونچی اونچی تھی پھر یہ کہ ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ خود مختفی ان کے اپنے انہیں قلوں کے اندر جو ہے وہ ان کے کنویں بھی تھے جن سے پانی آ رہا ہے تو انہیں پانی باہر سے لینے کی ضرورت نہیں رصد جو ہے بہت طویل عرصے کے لیے ان کے پاس ساز و سامان کھانے پینے کے لیے موجود ہیں تو انہوں نے فوراً اپنے دروازے وغیرہ بند کیے قلعہ بند ہو گئے اور فصیل کے اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو گالیاں مریض گالیاں دینی شروع کر دی بارہ یہاں سے پھر وہ حاصلہ شروع ہوا ہے اور بیس پچیس دن تک محاصلہ جاری رہا ہے. مسلمان کچھ کوشش بھی کرتے تھے لیکن اوپر سے تیروں کی بچھاڑ آتی تھی قلعہ ہے قلعے کے اوپر سے لہذا وہ پیش کرنی مشکل ہو جاتی تھی یہ صورتحال جو ہے بیس پچیس دن تک قائم رہی اس کے بعد ایک طرف تو یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بلند آواز سے کہا کہ اب چاہے مجھے وہی کچھ چکھنا ہو جو کچھ کے حمزہ نے چکھا ہے یعنی جیسے دو سال پہلے میرے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عن ان کی شہادت ہو چکی ہے آج میں بھی اس کے لیے تیار ہوں لیکن یہ کہ بہرحال آج یہ میں نے قلاع ضرور فتح کرنا ہے ایک تو یہ اور عضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پروکلیمیشن آئی ہے تو اس سے ان کے دل دہل گئے اور پھر یہ کہ خود بھی ان کے اندر جو بھی جو روب قائم ہو چکا تھا مسلمانوں کا تو تزلزل پیدا ہو چکا تھا انہوں نے یہ کہا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عام اور اس کے ایک انصاری صحابی ہے ان کے چونکہ جو باغات وغیرہ تھے وہ کویگا ہی کے علاقے میں تھے ان کے اہل و عیال بھی وہی رہتے تھے ان سے کافی ان کے مراسم تھے گھریلو جس طرح آپ کہتے ہیں فیملی ٹرمز تو انہوں نے یہ کہلوایا حضور کو پیغام دیا کہ ابو البابا کو ہمارے پاس بھیج دیں ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کریں ہم تمہارا کیا خیال ہے ہم اپنے آپ کو محمد کے حوالے کر دیں محمد کے فیصلے پر صلی اللہ علیہ وسلم سرنڈر کر دیں ہاں کر دو لیکن اشارہ کر دیا کہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گے لیکن فوراً احساس ہوا کہ میں تو خیالت کی یہ بےخبری میں غیر نادی طور پر یا چونکہ ایک بہرحال مراسم تو تھے جیسے کہ بعد میں فتح مکہ کے موقع پر معاملہ ہوا ایک صحابی کے ذریعے سے انہوں نے بھی اس کمزوری کا مظاہرہ کیا تھا تو حضرت ابو الباب سے وہ کمزوری ہو گئی لیکن فوراً ہی انہیں تنبو ہوا کہ میں نے کیا کیا میں تو گویا کہ خیالت کا مرتخب ہو گیا تو واپس آئے فوراً اور آ کر اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا کہ اب اللہ میری توبہ قبول فرمائے اور حضور خود آ کر مجھے خود ستون سے یہاں سے کھولے تو ہی میں یہاں سے آزاد ہوں گا ورنہ میں یہاں بندھا رہوں گا چھ دن رات بندے رہے ہیں کہ ان کی زوجہ محترمہ آتی تھی نماز کے وقت انہیں کھولتی تھی نماز پڑھ کے پھر بند جاتی تھی حیرت ہوتی ہے مشقت جھیلنے کی بھی انتہا ہوتی انسان میں لیکن یہ کہ بہرحال نظرات کے اندر وہ مشقت کا یہ تحمل جو ہے اس کے صلاحیت موجود تھی بدیر حضور کو جب اطلاع میں نے نے فرمایا اگر وہ براہ راست میرے پاس آگئے ہوتے میں اللہ سے استغفار کرتا اب انہوں نے براہ راست اللہ کے ہاں معاملہ پیش کر دیا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی کی طرف سے ہی توبہ کی قبولیت کا اعلان آئے گا تو وہ اس سے نجات پائیں گے تو چھ رات کے بعد فتح ہو چکی تھی جب کو قرضہ پر اس کے بعد کہیں وہ مرحلہ پھر آیا اس کے بعد انہوں نے طے یہی کیا انہوں نے کہا کہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ چونکہ حلیف تھے اوس کا قبیلہ جو ان کا حلیف تھا کہ ہم اپنا معاملہ جو ہے ساد ابن معاذ رسی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرتے ہیں جو رئیس سے اوس سے جو فیصلہ وہ کر دیں گے اس لیے کہ اوس کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے حضور کو اپروچ کیا اور یہ کہا کہ حضور دیکھیے خزرج کے حلیف تھے بنو الزیر آپ نے جو معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا ہماری خواہش یہ ہے کہ وہی معاملہ یہ ہمارے حلیف ہے اوس کے حلیف ہے یہ جو مقامی قبائلی تھے اوس و کے تو جو یہ ساتھ ہی جو آباد تھے قبیلے ان کے بھی آپس میں حلیفی کے تعلقات تھے تو خدرت کے ساتھ حلیف تھے بنونزین اور یہ جو ہے یہ حلیف تھے اوس کے تو اوس کے لوگوں نے حضور سے پھر یہ درخواست کی کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیجئے درمی کیجئے انہیں بھی جلا وطن کر دیجئے کوئی اور س سزا نہ دی جائے حضور نے فرمایا تو پھر کیوں نہ میں تمہارے ہی جو سردار ہے یعنی حضرت اساد ابن رئیسس آس ان کے حوالے کر دوں معاملہ جو ہوتا ہے تو سب لوگ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے حضرت اے اب یہ تھے اس وقت زخم کی حالت میں پھر انہیں بلایا گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور وہی موقع ہے جب حضور نے فرمایا لوگوں سے کہ کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے احترام کے لیے ہوں بولے سید اور پھر حضور نے معاملہ جب رکھا تو پھر حضرت سعد نے اب جو بھی کیونکہ اب اب صورت ان کی ہو گئی تھی ایک حکم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب گویا کہ ایک پارٹی تھے ایک پارٹی حضور ہے اور اہل ایمان ہے اور ایک پارٹی جو ہے وہ بنو کو ہے اور ان کی حیثیت ہے ایک طرح سے حکم کی تو انہوں نے کہلوایا ایکسپریسلی واضح طور پر کہ جو میں فیصلہ کروں گا وہ انہیں قبول ہوگا یہود کی طرف اشارہ کیا ان کا جی ہاں ہمیں قبول ہوگا اور یہ مسلمانوں کو بھی قبول ہوگا جی ہاں ہمیں بھی قبول ہوگا اور جو یہاں ہے انہیں بھی قبول ہوگا اشارہ کیا حضور کی طرف لیکن رخ دوسری طرف کر دیا جو یہاں ہے ان کو بھی قبول ہوگا حضور نے فرمایا ہاں مجھے بھی قبول ہوگا تو اس لیے کہ بہرال ادب کے خلاف تھا کہ حضور کا نام لے کر وہ کہتے لیکن بہران ایک جو بھی قاعدے کی کارروائی ہے ضروری تھی تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اوس جو حضرت ہیں وہ اپنے آپ کو جب سرنڈر کر دیں تو ان کے تمام قابل جنگ جتنے مرد ہیں ان کو قتل کیا جائے اور ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام بنایا جائے یہ فیصلہ حضرت سعد نماز کا ہوا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد کر انہوں نے دعا کی تھی جب غزوہ احزاب میں وہ تیر لگا تھا اے اللہ جب تک یہ منو قرضہ کا معاملہ قیدا ہو جائے اس وقت تک اے اللہ مجھے مہلت دے موقع نہ آئے لیکن اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد پھر بہرحال ان کی وہ دعا جو ہے وہ ایک اعتبار سے مکمل ہو گئی پھر ان کا وہ زخم کھل گیا اور خون بہا اس تیزی کے ساتھ پھر ان کا انتقال ہو گیا یہ ہے اصل میں وہ غزوہ جنگ کی اس میں بھی نوبت نہیں آئی لیکن جیسے وہ محاصرہ ایک مہینے کا تھا ایسے ہی یہ محاصرہ بھی تقریبا پچیس دن کا ہے مسلمان صرف ایک شہید ہوئے ہیں حضرت خللاد ابن سوید رفیع اللہ تعالی عنہ اس لیے کہ ایک عورت نے فصیل کے اوپر سے ان پر چکی کا پاٹ پھینکا اور اس سے وہ مجروح ہو گیا اور ہلاک ہو گیا باقی یہ کہ بس وہی جو بھی سختی تھی وہ حاصلے کی اور اس میں جو تاخیر ہو رہی تھی اس سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی تو پہنچی باقی یہ کہ اور کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا اسی اعتبار سے اب اللہ تعالی نے جو تذکرہ فرمایا وہ پڑھ لیجئے پہلے تو وہی آیت کے جو جس پر اختتام ہو رہا غز احزاب کا ورد اللہ الزین کفروز اللہ نے لوٹا دیا واپس کر دیا ان کافروں کو کہ جو کوئی خیر حاصل نہیں کر سکے اپنا غیض اپنا غضب اپنا غصہ اپنا جوش انتقام اپنی مخالفت اپنی دشمنی کی آگ لیے ہوئے وہاں سے جانے پر واپس جانے پر مجبور ہو گئے وہ کفم باہ ال اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کی طرف سے جنگ کے لیے مکان اللہ قوی ہے اللہ تعالیٰ قوی ہے عزیز ہے زبردست ہے اور قوت والا ہے وہ اگر مہلت دیتا ہے کو تو, تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ عاجز آ ان کافروں سے یہ اس کی اپنی حکمت ہے اہل ایمان کا امتحان لینا مقصود ہے ان کی آزمائش ہے بلے یومح صاحب النظین بلے یومقافی قلو بک مسلمانوں کی جمیت کو پاک کر لینا چاہتا ہے منافقین کی نجاست سے اور جو ان لوگوں کے دلوں میں کہیں کوئی علائش ہے تو اس سے دھو کر پاک کر دینا چاہتا ہے ان کے دلوں کو ورنہ وہ قوی ہے عزیز ہے زبردست ہے وہ انزل نذیر ازا حروہ منہ کتاب اور اسی نے اتارا اب دیکھیں ردہ کے مقابلے میں انزل آ رہا ہے ردہ لوٹا دیا باہر سے جو لشکر آئے تھے وہ تو واپس گئے انزلہ اتارا اللہ نے اتارا وہ جو بھی روب ان کے دلوں پر پڑا ہے اہل ایمان کا حالانکہ تاریخ نگار کہتے ہیں کہ اتنا ان کے پاس رسد تھا ساد و سامان تھا وہ بہت دیر تک محاصرے کی کیفیت کو برداشت کر سکتے تھے کہیں کوئی کمی نہیں تھی لیکن وہ روب کی کیفیت جو پڑی ہے وہ جو حضرت جبرائیل کے الفاظ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا اور ان کے قلوں کے اندر زنزرا پیدا کر دوں گا یعنی ساری فورٹیفیکیشنز ہوتے ہوئے بھی اگر دل کو اطمینان نہ رہے تو وہ قلعہ بندیاں جو ہے وہ سود ان کا فائدہ کیا ان کا حاصل کیا ہے اصل شاید وہ دل کا ایمان دل کا یقین اور دل کا چھکا ہوا ہونا دل کا جمع ہوا ہونا میں اندر نظیرہ زاہرو اس لفظ کو ذرا پہچان لیں یہ مظاہرہ باب مفال مظاہرہ سے یہ مفالا سے ہے یو ظاہرو تن ظاہرو ہوں جنہوں نے ان کی پشت پناہی کی بلکہ مظاہرہ اصل میں کہتے کسے ہیں پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کسی معاملے میں دشمن کے مقابلے میں آ جانا پرانے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں تو اب فرض کیجئے کہ دو آدمی ہے کہ نرگے میں آ گئے اور چاروں طرف سے ان پر حملہ اس کے بعد وہ اپنی پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ دشمن کا جو بھی حملہ ہو دونوں کے لیے وہ سامنے سے ہو تو مظاہرہ اصل میں لفظ جو ہے وہ اس کے لیے اپنی پیٹھوں کو جوڑ لینا تو جنہوں نے بھی اب اس کا جو مراد ہے مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ مدد کرنا حمایت کرنا وانزل نزیر اور مناہلی کتاب اور اللہ نے اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی پشت پناہی کی ان کی مدد کی ان کے ساتھ گٹھجوڑ کیا بلکہ گٹھ جوڑ کا لفظ جو ہے وہ زیادہ صحیح تعبیر کر رہا ہے انزن الزی الحر من کتاب ہم کی ضمیر جا رہی ہے وہی ورد اللہ الزین کا وہ جو باہر سے دشمن آئے تھے انہیں تو اللہ نے واپس پھیر دیا وہ اپنے دلوں کے ارمان لیے ہوئے واپس جانے پہ مجبور ہو گئے اور جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے ان کے ساتھ جوڑ کیا تھا انہیں من سیاسی ہم ان کے قلعوں میں سے نیچے اتار دیا یہ سیسا کا قلم آتا عربی زبان میں ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے حفاظت حاصل کر لی جائے اور اس کا زیادہ اطلاق جو ہے وہ قلعے پر ہے قلعے کے اندر آدمی گویا کہ فی بروجن مشیہ جیسے دوسرے مقام پر آیا ہے کہ وہاں سے انسان پروٹیکشن لیتا ہے حفاظت لیتا ہے نیم جدر فصیلوں کے پیچھے آدمی ہے تو بڑی اس کو ایک حفاظت کا احساس ہوتا ہے کہ دشمن کا وہ فوری جو ہے اس کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا اسی لیے گائے کے سین کو بھی کہتے ہیں یہ جو اس کا بھی آرگن آف افینس اینڈ ڈیفینس یہ جو اللہ تعالی نے ہر حیوان کو دے رکھے ہیں اپنی حفاظت اور مدافعت کے لیے تو سین جو ہے